السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطاب فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد جدی انصاری صاحب انڈیا والے بمقام مبارک مسجد رنشلین مورخہ 26 جنوری سن 2008 موضوع ہے چاروں امام اہلیث تھے یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی و رسول اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَوَّلُ مُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ربلی سی ولی وحل مل علما اللہ علما و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک اور جو ذات ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی صرف اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی و زوال پذیر مختصر سی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ہستیے مبارکہ پر جس کو دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے سل و و خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اس سے پہلے اس سورت کی دو یا تین آیتوں کی ہلکی سی تشریح میں نے مسجد نمرا میں خطبے کے جمعے میں میں نے کی تھی میں نے سوچا کہ وہ حصہ پورا ہو جانا چاہیے میں پوری ساتوں آیتوں کا خلاصہ نہیں کر سکا آج موقع ملا میں چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی مختصر سی تشریح و تفصیل تفصیر آپ کے سامنے بھی آ جائے یہ سورت کئی ناموں سے یاد کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کے کئی نام بتائے سورت کا سب سے پہلا نام تو وہی ہے جو اس کے نام سے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کو بھی ملتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے سورت الفاتح فتح یافتہ کے معنیٰ عربی میں ہوتے ہیں کھولنا ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سورت ملتی اس مناسبت سے اس سورت کو کہا جاتا ہے الفاتحہ یا نماز میں اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر رکعت کو اگر کوئی چیز کھولتی ہے تو وہ سور الفاتحہ ہے تو یہ غلط نہیں اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے ام القرآن یہ پورے قرآن کی ماں کہلاتی ہے چونکہ ماں ممبہ و مستدر ہے ماں سے اولادیں جنم لیتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے اس کو ام القرآن کہا گیا یعنی تمام صورتوں کا خلاصہ اس صورت کے اندر موجود ہے عربی میں ام کے معنی ماں کے بھی ہوتے ہیں اور ام کو ایک جڑ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام صورتوں کی جڑ ہے دنیا میں جو ہو چکا جو ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک جو ہوگا ان تمام چیزوں کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے پورے قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے اور پوری سورہ فاتحہ کے اندر جو کہا گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے اور پوری بسم اللہ میں جو کہا گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں موجود ہے اور پورے بسم اللہ کے بے میں جو کہا گیا وہ بے کے ایک نقطے میں موجود ہے بے کے نیچے ایک نقطہ ہے آپ پڑھیں گے تو پورے قرآن کی آپ کو یہی دعوت نظر آئے گی کہ تمہارا رب ایک ہے اسی اللہ کی عبادت کرو اور بنیادی تعلیم بھی قرآن کی ہے لا الہ الا اللہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے ایک اللہ کی وہ بے کا ایک نقطہ ہمیں بدلا رہا ہے کہ پورے قرآن کی دعوت. یہ توحید ہے اور قرآن کا دو بٹا تین حصہ یعنی قرآن کو اگر تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کے ٹو پارٹس دو حصے اس کے صرف توحید میں گزرے توحید سے بھرے پڑے اور اسی لیے ہمارے آج کے جو ماڈرن خیال کے علماء ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو یا قرآن کو پڑھو وہ جانتے ہیں کہ لوگ اگر قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور قرآن سے اگر انہوں نے اپنی دلچسپی شروع کر دی تو پھر ہماری روزی روٹیاں بند ہو جائیں گی ہم ان کو بیوقوف اور پاگل بنا کر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن سے دور ہیں جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہاں تو بار بار توحید کا درس آئے گا توحید کا سبق آئے گا توحید کی بات آئے گی لوگ پوچھیں گے سوال کریں گے اس لیے آج باقاعدہ یہ فتبہ ہمارے ہندوستان سے شائع ہوا اور نکلا کہ جس کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو اس کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف انگلی چلاتا رہے ثواب ملتا رہے کبھی آپ فون کیجئے گا اپنا فیکس نمبر مجھے دے دیجئے گا میرے گھر میں یہ فتبہ رکھا ہوا ہے اشرفیہ کا میں وہاں سے فیکس کر کے آپ کے حوالے کر دوں اس قسم کے فتوے نکلے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انگلی چلاتے رہو سواب ملتا رہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھو کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم تدبر نہیں کرتے کیا تم سوچتے نہیں ہو اس قرآن کی اس صورت کا سور فاتحہ کا ایک اور نام ہے اس سورت کا ایک نام اور ہے سورت و شفا کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن کی آیت لکھ کر یا لکھوا کر دی ہو اور یہ کہا ہو کہ تو اس کو اپنے گلے میں پہن لے یا اپنے بازو میں پہن لے باندھ لے صورت و شفا کا مطلب یہ ہے ہم کو وہیں سے سیکھنا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا میرے اوپر کچھ اثر ہے جن کا آسپ کا آپ نے اس کو بٹھایا اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکو پڑھ کر دم کیا آپ نے آیت ال پڑھی آپ نے برب برب الناس ان سورتوں کی آپ نے تلاوت کر کے دم کیا جو چیز ہمیں نبی سے جتنی مل رہی ہے اتنا ہم لے سکتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے ہمارے بہت سے حضرات پانی پر بھی پڑھنے کے قائل ہیں خود ہماری جماعت کے بہت سے علماء اہل حدیث احل بھی اس طرف گئے ہیں لیکن اس سلسلے میں عبداللہ ابن باز اور ناصر الدین البانی کا جو فتبہ ہے وہ بہت حد تک کارگر کہ ہر کھانے اور پینے والی چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا ہے اور اس کو طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی غلط ہے اس لیے کہ منہ سے جراثیم نکلتے ہیں اور وہ آپ کے پانی کے اندر جائیں گے فر آپ ان پانیوں کو پئیں گے اس پانی کو آپ نوش فرمائیں گے دوسرا یہ کہ اگر دم کرنا کسی کھانے اور پینے کی چیز پر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی نے کھاتے وقت بسم اللہ کہ ضرور دم کیا ہوتا کیونکہ اگر دم سے برکت کسی چیز پر ہو سکتی ہے تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہ ہم تو شروع کر اگر برکت ہی اس دم سے ہے تو بسم اللہ کہ دم کر دیں اور اس کے بعد میں ہم کھائیں اس سے بھی پتا یہ چلتا ہے کہ وہ حدیث قابل اعتبار نہیں کی کی پانی پر دم کر کے پیے جائے ہاں جسم پر دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے عائشہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ کبھی کبھی پڑھ کر دم کر دیا کرتی دی تھی دی دیکھیے مست احمد جس پر علامہ شاکر نے تعلیق چڑھائی ہے اور جس پر لکھا ہے کہ یہ حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے دم کرنے کا ثبوت ہے اس سورت کا ایک اور نام ہے سورت رخ یعنی دم کرنے کی سورت سورت, و شفا, شفا کی سورت. دم. سورت کا ایک اور نام ہے سبع مسانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی سات ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے کوئی اور دوسری سورت کو وہ شرف حاصل نہیں ہے قرآن کی تقریباً ایک سو چودہ صورتوں میں اس صورت کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور صورت کو حاصل نہیں ہے آپ پہلی رکعت میں اٹھے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین پہلی رکعت میں اب آپ پڑھیں گے نعتینہ اب دوسری رکعت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو الحمد شریف سور فاتحہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے لیکن آپ ولازین کے بعد اب وہ سورت نہیں پڑھ رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نعتینہ بلکہ دوسری صورت پڑھ رہے ہیں. لیکن سورہ کو آپ ہر ہر رکعات میں پڑھ اور اسی لیے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن سے الگ کیا ہے بہت سے ہمارے بھائی اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی اسی سورج کو دلیل بناتے ہیں اسی آیت کو القرآن الزیم اس آیت کو, اس آیت کو, اس آیت کو اس آیت کو دلیل بناتے ازا قریل قرآن جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جایا کرو جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تم پیچھے سور فات امام کے ساتھ ساتھ کیوں پڑھتے ہو قرآن تو کہہ رہا ازا قریل قرآن فسط میں پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ کو بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو معلوم नहीं۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر تو تم بھی عمل نہیں کر رہے ہو جب قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ تو اس پر تو تم بھی عمل نہیں کرتے ہو امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تم سنتے نہیں ہو بلکہ امام صاحب کی جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے ہو اور امام کی جماعت کو بھی چھوڑ کر الگ کھڑے ہو کر تم سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہو جبکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا چاہے تو خاموش ہو جاؤ اور سنو تو تم کہاں سنتے ہو ہمارے یہاں کسی کے مر جانے کے بعد قرآن خانی کرانا اور اس کا ثواب کسی مردے کو بخشنا ہمارے یہاں سراسر بدات ہے سراسر حرام ہے آپ کے یہاں یہ چیز اگر حلال ہے تو مجھے بتاؤ قرآن کی شاید کے اوپر حمل کیوں نہیں ہے مرنے والا مر گیا قرآن خوانی دوسرے دن ہوئی ایک ایک پارہ آپ نے سارے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا اور وہ کرائے کے ٹٹو بھی چلے آئے ایک ایک پارہ سب کو دے دیا سب نے پڑھنا شروع کر دیا تیس پارے ختم مرنے والے پہ بخش دو میرے بھائیوں اگر کسی چیز کی تلاوت کا ثواب اگر مرنے والے کو ملتا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مرد آپ کا بھائی آپ کا باپ آپ کی ماں مر گئی اور قرآن خوانی کر کے بخش دیا اور وہ جنتی تو ہمارے انڈیا میں جب اندرا گاندھی مری تھی تو اس کی سما پر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مولویوں نے تین تین مرتبہ قرآن پڑھ کے بخشا اگر قرآن خوانی سے کسی مردے کی بخشش ہو سکتی ہے تو پھر اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی حقدار ہے تمہارے باپ دادا مرتے تو ایک قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے اس پر تو تین تین وہ بھی پارلیمنٹ کے دودھ سے زیادہ سفید نے پڑھ کے بخشا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہ کہو گی کہ وہ تو کافر تھی تو کیا وہ پارلیمنٹ کے مولوی نہیں جانتے تھے کہ وہ کافر تھی کہنے لگے یہ تو سیاست ہے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کون ہمیں ووٹ دیتا کوئی اور چیز نہیں ملی تھی رسوا کرنے کے لیے رب کا قرآن ہی ملا تھا میرے نبی نے تو ابو طالب کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے کہ جنازے کی نماز پڑھا دوں دعائے مفرت کر دوں جبکہ دنیا میں سب سے ہلکا اگر قیامت کے دن کسی کو ملے گا تو ابو طالب کو ملے گا جب آپ دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہوئے اللہ نے کہا او میرے نبی اگر ستر مرتبہ بھی تو اپنے چچا بطالب کے لیے کی دعا کرے گا تو اللہ یہ دعا قبول نہیں کرے گا کسی کافر کے لیے جو نبی کا ہمدرد بھی ہو جب اس کی بخشش نبی کی دعا سے اور نبی کی نماز جنازہ پڑھانے سے نہیں ہو سکتی ہے تو تمہارے قرآن پڑھنے سے کسی ہندو مشرق عورت کی بخشش کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے جب کہ وہ چچا کہہ رہے تھے بھتیجے تجھے جو حکم اللہ نے دیا تو اس کام کو کر میرے جیتے جی زندگی کے اندر کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا اور لوگوں کو چیلنج کر رہے تھے اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو جاؤ اور میرے بھتیجے کو کوئی روک کے تو دکھاؤ کسی کام سے منع کر کے تو دکھاؤ جب ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہو سکتی تم کہتے ہو کہ وہ کافر ارے جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ تو وہ پڑھتی ہے اور ہندو بھائیوں کے اندر تو باقاعدہ کلم آتا جب موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ پڑھتے نہ ہو ہندوؤں میں کوئی بھی پنڈت اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کہیں نہ کہہ لے پنڈت اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور مرنے سے پہلے یہ وسیعت کرتا ہے لا الہ پاپن परंपिदम जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम अथर्ववेद कांड़ हिंदू धर्म की किताब का हाय मेरे बेटे मरने से पहले तू ला ला इला पढ़ लेना तेरे सारे पाप मिट जाएंगे ला ला हरने पापन इलाह परम آئے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا حلہ پڑھ لے نہ تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے تو جو چاہن سوارگ تو جپے نام مہندم اور اگر تو سوارگ جنت چاہتا ہے تو پھر محمد کا نام لینے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کرنے والا بن جا کیا یہی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو سارے پاپ حرن ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتا ہے ان الاسلاما یہدیمو ما کانا قبلہ اسلام جس نے بھی قبول کر لیا تو اس وقت تک جتنے گناہ اس نے کیے وہ سارے گناہ اس کے مٹ جاتے اسلام لانے کے بعد ما قبل جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے اسلام سے پہلے وہ سب ختم ہیں یہدیمو ما کانا قبلہ جو اس سے پہلے وہ کر چوکا سب اسلام کے اندر بڑی آسان عیسائیت کے اندر اور ہندو دھرم کے اندر دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو بڑا فرق, فرق عیسائیت میں لکھا ہے بائبل کے اندر وول نمبر فائیو میں کہ عیسا نے پترس کو بلایا پترس ادھر آؤ پترس عیسا کا وہ ساتھی تھا جو ہمارے یہاں حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت اسلامیہ میں کسی کا مقام سب سے بلند ہے تو جناب ابو بکر صدیق کا ایسے ہی عیسائیت میں جیسس کے بعد عیسا کے بعد سب سے بڑا مقام و درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ پترس کا ہے جیسس نے عیسا نے پترس کو بلایا ادھر آؤ سنا ہے تمہارے پاس بڑی دولت ہے جی کا ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دو ختم کر دو یہ کیا بات ہے میں آدھی تو دے سکتا ہوں ساری نہیں کہا کہ پترس ساری دولت کو تم لٹا دو پترس مایوس ہوئے اور یہ کہہ کر چل دیے کہ میں آدھی دولت تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں جس کو میں نے بڑی محنت سے کمایا ساری دولت کو میں لٹاؤں گا نہیں اگر ساری دولت لٹا دوں تو میرے پاس کیا بچے گا پترس ناراض ہوا اور اٹھ کے چل دیا جب اللہ کے نبی نے مال طلب کیا کہ اپنے اپنے گھروں سے لے کے آؤ تو حضرت ابو بکر سارا کا سارا اٹھا لائے اور حضرت عمر فاروق اپنے مال میں سے آدھا لے آئے عمر کا آدھا مال ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ تھا پوچھا عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہا آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں کل تمہارے مال و دولت میں برکت دے ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر نے جواب دیا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں یہ تھا ابو بکر کا جواب یہاں پترس اٹھا اور ناراض ہو کے چل دیا جیسس نے عیسا نے پھر بلایا ادھر آؤ کیا ہوا کہا کہ میں ساری دولت نہیں لٹا سکتا تب جیس نے ایک سوئی نکالی اپنی جیب سے اور سوئی کے سوراخ کی طرف اشارہ کیا یہ دیکھ رہے ہو کتنا چھوٹا ہے کہاں کہا کا سوراخ سے کیا اونٹ داخل ہو سکتا ہے کہا بلکل نہیں. کہا پترہ سنو. میں کہتا ہوں جیسا کے سوراخ سے اونٹ بھی داخل ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے حالانکہ ہو نہیں سکتا سوراخ چھوٹا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ داخل ہو جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں کوئی دولت مند کوئی امیر چلا جائے اسلامی جب تک تو ساری دولت نہیں لٹائے گا بہرحال پترس نہ مانے اور وہ چل دیا اور انہوں نے ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جیسس کے کی الفاظ جو بائبل اول نمبر فائیو میں ہے یہ بتلا رہے ہیں کی کوئی امیر آدمی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا امیر کے لیے جنت ہے ہی نہیں اب ذرا ہندو دھرم کا موازنہ کرو میرے پاس وہ کتاب موجود ہے لیکن بدقسمت یہ کہ آپ لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ کتاب میرے پاس سنسکرت زبان کے اندر موجود ہے میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سنسکرت سے ایم اے کیا تھا اس وقت میں پڑھ رہا تھا وہاں تو وہ کتاب میرے پاس موجود ہے سنسکرت کے الفاظ جو ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہون تمہیں کرنا پڑے گا ہون اور ہون کے لیے صبح اور شام تمہیں سندھیا کرنا پڑے گی سندھیا اور سندھیا کیا ہوتی ہے ایک ناریل کا گولا اور ایک کستوری سولہ چمچے دیسی گھی آہتی کے لیے اور اس کے بعد سو گرام پستہ سو گرام کاجو سو گرام پادام سو گرام کشمش سو گرام چھوارا اور اس کے علاوہ بیس چیزیں اور ہیں یہ مجھے چار چیزیں یاد کی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی اتنی چیزیں صبح کو آگ جلا کر سدھیا کرو اس کے ہو کرو یعنی اس کے حوالے کرو اور ایک منتر آتا ہے او میں یہ سب پڑھتے جاؤ اور اس میں جھونکتے جاؤ یہ صبح بھی کرنا ہے اور اتنی چیزیں شام کو بھی چاہیے اور یہ صبح اور شام کرنا ہے نیچے لکھ کر ہریجن کو بھی چمار کو بھی شدر کو بھی غریب کو بھی امیر کو بھی جب تک کوئی آدمی سندیہ نہ کرے گا چاہے کتنا یہ گریب کیوں نہ ہو اگر یہ سندھیا نہیں کرتا اور بغیر سندھیا کیے ہوئے بغیر ہبن کیے ہوئے مر گیا تو وہ نرگ میں جائے گا پیراڈائز میں جنت کا منہ نہ دیکھے گا اب آپ کم سے کم تھوڑی سی ایک لسٹ تیار کریں ایک ناریل کا گولا کتنے کا ملے گا کم سے کم جوڑ لو دس روپے سے کم تو پھر بھی نہیں اور آپ کے ہاتھ اور مہنگا دس روپے کا ایک گولا ہی مان لو اور ایک تھولا کستوری اوریجنل کستوری کتنے کی آئے گی چار سو پانچ سو روپئے سے بہرحال کم نہیں آئے گی حالانکہ ایک ہزار روپئے کی تولہ بھی آ رہی ہے لیکن میں سو ہی روپئے مان رہا ہوں چلیے اب کوئی چیز اور مل ہی کہاں رہی ہے ہمارے یہاں کسی نے مکالا لکھا تھا کہ اب تو شادی کے لیے لڑکیاں اوریجنل نہیں مل رہی ہیں تو اب اور چیزیں کہاں سے اوریجنل ملیں گی وہ رات رات بھر گپے اور شپے ہی لڑا رہی ہیں موبائل موبائل ہے موبائل کہیں پانچ, پانچ روپئے لگ یہ تو اپنے اپنے علاقوں کا الگ ہے ہمارے یہاں ریلائنس ٹو ریلائنس فری رات کے دس بجے سے لے کر صبح کے آٹھ بجے تک سب سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں جناکاری بتکاری دہشت گردی دہشت گرد مسلمان ہے ساری میں ہماری گورمنٹ کرے الزام آتا ہے اور مسلمانوں پر بھی نہیں بالخصوص اہل حدیثوں کے اوپر کی یہ دہشت گرد ہم ان کو روکیں ہم ایڈس کی بیماری کو پھیلنے سے بچائیں تو ہم دہشت یہ گھر گھر پہنچائے تو یہ بےچارے بہت بڑے امن پسند ہیں ایک ناریل کا گولا دس کا مان لو کستوری سو کی مان لو چلیے بھائی سولہ چمچے گھی وہ بھی گائے کا کا دودھ کا اگر گھی بنا ہوا ہوگا اور وہ آپ نے ڈالا تو نہیں مانا جائے گا ڈیڑھ سو روپئے کلو ہمارے انڈیا میں گھی تقریباً گائے کا مل رہا ہے اب آپ کے یہاں ڈھائی سو سے کم نہیں ہوگا ڈیڑھ سو روپئے کلو چلو پا... سولہ چمچے ایک چمچے میں اگر دس گرام بھی آ رہا ہے تو سولہ چمچوں میں کتنا ہوگا ایک سو ساٹھ گرام ڈیڑھ سو ہی گرام مان لو پندرہ روپے اس کے رکھ لیجیے آپ اب سو گرام پستہ سو گرام کاجو سو گرام با... بادام سو گرام چھوارا یہ ساری چیزیں جوڑو اور اس کے علاوہ اور چیزیں بیس اور ہیں جو سو سو گرام ان تمام چیزوں کی مجموعی حیثیت چلو سو روپے اور مان لو جبکہ سب سے کم بدلا رہا ہوں تب یہ جا رہا بل آپ کا ڈھائی سو تین سو روپئے کا ایک ٹائم کا یعنی ڈھائی سو تین سو روپئے صبح کو چاہیے وہ بھی ایک پتھر کی مورتی کے لیے اور اتنا ہی روپیہ شام کو چاہیے اور اگر اتنا آپ نے نہ کیا تو آپ چاہے کتنے غریب رہے آپ سوگ میں جا ہی نہیں سکتے بلکہ نرگ میں جائیں گے پیراڈائز میں نہیں جہنم آپ کو ملے گی اب بتائیے گریب آدمی پانچ سو روپئے کہاں سلائے ایک رکشا چلانے والا کہاں سے لائے اور یہ بھاری کو بھی کرنا ہے جو بھیک مانگ رہا ہے کیونکہ غریب وہ بھی ہے اکتا چکی ہے اب آج انسانیت ہندو مذہب سے لیکن ہمارے مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہیں وہاں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کون اسلام لائے دعوت و تبلیغ ہماری ہر میدان میں کمزور ہو چکی حالات اتنے نازک ہو چکے ہمارے آپ کے یہاں پر بھی حق بات بولنا کوئی آسان نہیں ہے میں نے شروع شروع میں جب آیا تو دو تقریریں کی تیسری تقریر سے ہمارے پاس دباؤ پریشر پڑنے لگا ملی صاحب خیریت سے انڈیا پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا آپ سمجھ لیجیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے حق بولنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوگا جب یہ زمانہ آ جائے فن تذر تو قیامت کا انتظار کرنا قیامت کا انتظار. یہ حالات ہیں ہندو دھرم کے اندر کوئی غریب جنت میں نہیں جا سکتا عیسائیت کے اندر کوئی امیر جنت میں نہیں جا سکتا سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو داخل ہو سکتا لیکن کوئی امیر جنت میں چلا جائے ممکن نہیں جیسس نے کہا عیسا نے کہا عیسائیوں میں جنت امیروں کی جاگیر ہے امیروں کی نہیں ہے غریبوں کی غریب ہی جائے گا اور ہندو دھرم کے اندر کوئی غریب جا ہی نہیں سکتا جنت میں کیونکہ وہ پانچ سو روپے روزانہ خرچ کر ہی نہیں سکتا ہے وہ امیر ہی جنت کے اندر جائے گا ذرا اسلام کا معاملہ دیکھیے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وائن عمر خطابی رضی اللہ تعالی انکال اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر کلمہ پڑھو یہ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دو دوسری نماز قائم کرو تیسری زکات دو چوتھی رمضان کے روزے رکھو اور حج لیکن اس میں سے بھی دو چیزیں غریبوں کے پر سے اٹھا لی گئی ہیں معاف اگر زکوٰۃ کی حیثیت نہیں ہے تو زکات نہیں دے گا بلکہ دوسروں سے لے کر اس کو دی جائے گی اور حج بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے وہاں تک جانے کی استطاعت ہو تو اور استطاعت نہیں ہے تو حج بھی نہیں تین چیزیں پوجا ہر حال میں کرنا ہے اور پوجا کے لیے یہ ہبن ضروری ہے ہمارے یہ نہیں کہا کہ نماز کے لیے اردو شرط تو ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ پانی نہ ہو تب بھی پانچ کلو میٹر جاؤ دس کلو جاؤ پانی تلاشو کنواں ڈھونڈو یہ نہیں کہا گیا پچیس روپے کی لیری, بوتل خریدو تب بناو, نہیں. اگر پانی نہیں مل رہا ہے آپ کر کے نماز پڑھ اور غریب سب کے لیے یکساں ہے برابر ہے اس پر امیر بھی اس سے خوش رہ سکتا ہے اور غریب بھی اس سے خوش رہ سکتا عالمگیر مذہب ہے سب کو اپنے اندر سمیٹنے کی اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ مذہب. اور اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا پھر بھی پڑھو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو لیکن پڑھ لو کروٹ سے پڑھ لو لیکن پڑھو. قبلے کا رخ نہیں معلوم ہے تو جہاں تمہارا دل اعتبار اور بھروسہ اعتماد کر رہا ہے یہاں قبلہ ہو سکتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو ٹرین پہ جا رہے ہو اپنی برتھ پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لو سفر میں ہو دس رکات ظہر نہیں پڑھ رہے ہو قصر کر لو فرض ہی میں سے دو پڑھ لو آٹھ رکاتے تمہارے اوپر سے نظر معاف لیکن پڑھ لو یہ آسانیاں اسلام نے دی سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے ہو چھوڑ دو بعد میں آ کے پورا کر لو عورت ہے دودھ پلاتی ہے بچے کو روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا کر لو بوڑھا آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے چھوڑ دے اس کے بدلے میں کھانا کھلاتا رہے اور وہ واقعہ یاد کرو اسلام کی آسانی پر ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا کیا ہوا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا روزے کی حالت میں بیوی سے کر لیا نے کہا یہ کیا کیا اللہ کے کی نبی بس ہو گیا کہا ادا کرو کہا کہا کیا ہے کہا جاؤ اے غلام آزاد کرو کیا آزاد کرو کہا غلام کہا اللہ کے نبی ساری زندگی مجھے غلامی کرتے ہوئے ہو گئی میں غلام کہاں سے لا سکتا کوئی اور راستہ بتا تین چیزیں ہی کفارے میں آپ نے دوسری چیز بتائی اگر غلام خرید کے نہیں لا سکتے اور آزاد نہیں کر سکتے ہو تو ساٹھ روزے رکھو پیدر پہ, پہ مسلسل اور اس روزے کی قضا بھی کرو جس روزے میں تم نے جمع کیا اس روزے کو پورا کرو اور اس کے بعد ساٹھ روزے مسلسل پیدر پہ شہر ہی نہیں متعب کنٹینیو پچپن روزے اگر رکھ لیے اور ایک دن آرام کرنے کے لئے غیب کر دیا کہ ہم پرسوں سے رکھیں گے تو پچپن بیکار اب پھر سے ایک سے ساٹھ تک رکھو بلا کسی عزر شرعی کے اگر تم نے آرام کرنا چاہا اور ایک دو روزے بیچ میں چھوڑنا چاہے تو سارے جو رکھے وہ بیکار متتابعین اور من قبل این یا تماث اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے اللہ کے نبی میں کمزور آدمی ہوں ساٹھ روزے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روزہ تم اس سے رکھا رکھ گیا اور میں بیوی بی سے مل بیٹھا یہ ساٹھ روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں اتنی طاقت نہیں ہے آپ نے اس کی کمزوری دیکھی حالت دیکھی سمجھ گئے ہاں یہ تو روزہ رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے فرمایا تب تو تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ساٹھ فقیروں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اللہ کے نبی میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤں آپ نے کہا یہ تین ہی چیزیں ہیں مجھے اللہ نے بتائی اب میں چوتھا راستہ کیا نکالوں یہی تو تین چیزیں غلام تو آزاد نہیں کر سکتا ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا آپ نے مسجد میں صحابہ کو دیکھا کافی تعداد میں ہیں آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو کچھ لے کے آؤ سب لوگ اپنے گھروں سے گئے کوئی دو کھجور کوئی تین کھجور کوئی پانچ کھجور لے کے آیا اور اتنی دیر میں ٹوکرا بھر گیا کھجور پوری بوری بھر گئی ٹوکرا بھر گیا اب آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو دیا کہ جاؤ اس ٹوکرے ہی کو تم اپنے گاؤں میں اپنے قریے میں اپنے قبیلے میں جاؤ اور وہاں غریبوں میں اسی کو تقسیم کر دینا تمہارا کفار آدھا ہو جائے گا کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قزم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کی کزم پورے قبیلے میں پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کو نہیں فرمایا جا تو تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو پھلا. اس سے زیادہ آسان مذہب آپ کو دنیا کی کسی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ کر لیں آپ کو نہیں ملے گا یہ کوئی انصاف نہیں ہے کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو بائبل کی تاریخ بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بائیں گال پیش کر دے کوئی بائیں پہ مارے تو دائیں گال پیش کر دو ایک بار میں لاجپت نگر دہلی میں گیا تھا بائبل کا کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے تو جیسی میں وہاں بیٹھا وہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں لائبریری میں عیسائیوں نے لڑکیوں کو ایسے چھوڑ دیا جیسے آج کل ہم لوگ اپنی بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیا جاؤ اور کسی سے اگر محبت ہو جائے کوئی تمہارے پیار میں آج آئے اور تمہارا مذہب قبول کر رہا ہو تو تم اس کے ساتھ شادی بھی کر لینا عیسائیت آج اس بنیاد پر پھیل رہی ہے ہمارے علاقے میں آپ کا علاقہ میں نے گھوم کے نہیں دیکھا ہمارے علاقے میں طریقے سے تو میں نے اب وہ میرے پاس آئی کہنے لگی آپ نے کو بائبل میں کوئی چیز اچھی لگی میں نے کہا ابھی تو میں پڑھنے بیٹھا ہوں ابھی کیوں پوچھ رہی ہو نہیں اب اس نے کھولا کہا ہے لکھا ہے جیسس کہتے کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو بائیں گال پہ تھپڑ مارو مارے تو دائیں گال پیش کر دو ایسی تعلیم کہیں ملے گی میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے جو کوئی تیرا کرتا لے کے بھاگے تو اس کے ساتھ دو کلومیٹر چلا جا اور جب کوئی نظر نہ آئے تو اس کو اپنا پائجامہ بھی اتار کے دے دے یہ بھی لکھا ہاں لکھا تو ہے تو کیا میں نے کہا اس اس سے پوچھو اس بائی بل سے پوچھو کہ کوئی نظر نہ آئے تو اس کو اپنا پائجامہ بھی اتار کے دے دے ارے کم سے کم جس کو دے گا وہ تو نظر آئے گا تو آپ اس تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں محمد صاحب کی تعلیم تو یہ ہے کہ وفیل قصا سے حیات بدلے میں زندگی ہے بدلا لو میں نے کہا یہ بھی ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے ذات کا معاملہ تو معاف کر دیجیے مذہب کا معاملہ تو بدلا لیجئے جب مذہب پر آنا چاہیے تو نبی نے تلوار اٹھائی ذاتی معاملہ جب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی زینب جس کا تیر مارا تھا حبار نے اور پیٹ پھٹ گیا تھا اور حمل زمین پہ گر گیا تھا پیٹ میں بچہ تھا پتے مکہ کے موقع پر جب ہبال آیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا کہ اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں مجھے بھی معاف کر دیجیے چہرے پہ نظر گئی کا حبار. اب تک مجھے کسی نے اتنا نہیں ستایا جتنا تون نے میری بیٹی کو تڑپا تڑپا کر جو شہادت میری بیٹی کو ملی ہے تڑپ تڑپ کر جب اس کی تڑپتی ہوئی لاش مجھے یاد آ جاتی ہے تو دنیا کی ساری تکلیفیں جب تک مجھے پہنچی ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہے لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا جا جا جا میں نے تجھ کو بھی معاف ذاتیات کا معاملہ آئے تو معاف کر دینا بہتر ہے اور طاقت کے بعد معاف کرنا یہ اور زیادہ بہتر ہے اور مذہب پر آج آئے تو کسی قیمت پر برداشت نہ کی. مذہبی آج تصور کیجیے اللہ کے کی رسول جو رحمت اللہ بن کر آئے تلوار اٹھانے پر وہ بھی مجبور ہوئے اور یہ عیسائیت بھی سمجھ رہی ہے, بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے اور اگر اس معاملے پر اور جہاد پر اگر عیسائیت کارگر نہ ہوتی اور اس پر اس کو بھروسہ نہ ہوتا تو معاف کیجیے گا امریکہ ہر ملک پر حملہ نہ کرتا آج اس کے پاس جو میزائل ہیں وہ اسی کی بنیاد پر اپنی مذہب کی بنیاد رکھنا چاہے کہ میرے پاس جو طاقت اور میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اگر وہ واقعی عیسائیت پر عمل پیرا ہے تو اس کا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بائیں گال پیش کر دو اگر کسی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا لو اس کو بھی اڑا دو یہی <laughs> تو ہے عیسا مسیح کی تعلیم لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس نے عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عیسیٰ اس مرض کا حل نہیں ہے اس مرض کا حل محمد رسول اللہ <تصفح> وہ جانتا ہے <تصفح> تصور کیجئے آپ کہنے لگی دائیں گال پہ تھپڑ مارو بائیں گال پیش کر دو یہ تعلیم ہے نا اچھی ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا آپ کے بھائی کتنے بولی چار میں نے کہا کہ تیرا کوئی ایک بھائی لے کے بھاگ جائے تو دوسرا بھی دے دینا تیری کوئی ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دینا تیرا کوئی ایک باپ قتل بھائی قتل کر دے تو دوسرا بھی قتل کروا دینا لو اس کو بھی کرو تمہارے دو مکان ہو ایک مکان پہ کوئی قبضہ کر لے تو دوسرا بھی دے دینا لو میں اس کو بھی دے رہا ہوں تو فٹ پاتھ پہ چلی جانا پینٹ پہنے ہوئی تھی بھاگی کہ تھی اپنے بہت سے ارے وہ بہت ڈینجر آدمی ہے وہ ماننے والا نہیں میں نے بھی پڑھے پوائنٹس نوٹ کی یہ ہے عیسائیت کا تصور اسلام سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والا ہمارے حنفی بھائی دلیل دیتے ہیں اسی ازاقر القران فاستمیعوا له جب قران پڑھا جائے تو خاموش ہو ان کو قران کی ایت پڑھنی چاہیے ولقد اتیناك سبع من المثانی والقران العظیم اللہ نے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں ہم نے تمہیں سات ایتیں دی ہیں, ہیں آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہیں والقران اور قران عظیم دیا سات آئےتیں تو دیے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ول العظیم اور قرآن دیا سات آیتیں الگ ہیں اور قرآن الگ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے ایک ایسا قرآن دیا جس میں سات آئےتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں آپ تعجب کریں گے کوئی آدمی یہ سابت نہیں کر سکتا کہ سور فات قرآن کے کس پارے میں ہے یہ قرآن کے کسی پارے کا جز نہیں ہے قرآن کے تیس پارے ہیں اور جو پارا کا جو نام ہے وہ اس کے نام سے شروع ہوتا ہے جیسے علی فلام یہ پارے کا نام ہے دوسرے پارے کا نام ہے قول اس کی شروعات قول سے ہوتی ہے سیاکول تیسرے پارے کا نام ہے تلکا اس کی شروعات تلکا سے ہوتی ہے چوتھے پارے کی شروعات لن تنالو سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا نام ہی لن تنا پانچوں پارے کی شروعات ول سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا نام وہی ہے اور آخری پارا اما سالون اور وہ ختم کہاں ہو رہا ہے کسی پارے کا جز نہیں ہے سور ویسے تو قرآن میں قرآن کا حصہ ہے ایک سورت ہے لیکن قرآن کے کسی پارے میں اس کو نہیں رکھا گیا بلکہ وہ ہر پارے سے پہلے اس کی تلاوت کرنا چاہیے خیر و برکت کے لیے اللہ نے کیا کہا ہم نے سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن دیا اب آیت کو فٹ کرو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب سورے فاتحہ پڑھی جائے سات آیتیں پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ اس سے بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوریہ فاتحہ کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ یہ پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اللہ اللہ لم اللہ اللہ اللہ علاحبود ہے ہی نہیں لا سلا لم فاتحت جو سور فاتحہ نہ پڑھے بغیر سور فاتحہ کے کوئی نماز ہے ہی نہیں نہ فرض نہ سنت نہ نفل نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ جنازہ کوئی نہ استثقا نہ کسوخ نہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ وہ ان تمام نمازوں میں سورف آتے یہ سورت کا ایک اور نام ہے سورت السلاط نماز کی صورت بخاری کے الفاظ مسلم میں بھی حدیث آئیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا قسم تو و عبدی میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا آدھی نماز میرے لیے اور آدھی نماز میرے بندے کے لیے الحمد للہ رب المن دیکھیے اللہ نماز کس کو کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نماز کس کو کہہ رہا ہے اذا قال العبد میں نے اپنی نماز کو آدھ آدھا, آدھا باڑھ دیا اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمين تو اللہ کہتا ہے حمیدن عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اور جب بندہ نہیں کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اللہ بھی نہیں کہتا ہے.